حقیقت الصلاط کی تاریخی حیثیت سید شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اردو تصانیف میں حقیقت الصلاط سب سے پہلی اور آخری تصنیف ہی نہیں بلکہ اردو زبان میں اپنے درج کی واحد کتاب ہے حقیقت الصلاط کے موضوع پر یہ وہ تاریخی اور انقلاب آفری تقریر ہے جو موصوف نے تیسری مرتبہ دہلی میں آمد کے موقع پر سن بارہ سو تینتیس ہجری سن اٹھارہ سو اٹھارہ عیسوی میں شیخ الاسلام مولانا عبدالحی بن عبۃ اللہ بڈھانوی المتبفی سن بارہ سو تینتالیس ہجری سن اٹھارہ سو اٹھائیس عیسوی اور حجت الاسلام مولانا محمد اسماعیل بن عبدالغنی دہلوی شہید جیسے ابکریوں کے سامنے انہیں دو رکعات نماز پڑھانے اور بیت کرنے سے قبل کی تھی چنانچہ صاحب مخزن احمدی مولوی سید محمد علی من عبدالسبحان رائے بریلوی المتوفی سن بارہ سو سڑسٹھ ہجری سن اٹھارہ سو پچاس عیسوی کا بیان ہے سید مجاہدین سید احمد شہید شاہ جہان آباد دہلی میں آئے تو اسی مسجد میں جس کا ذکر اوپر آیا ہے کچھ ساتھیوں کے ساتھ فروکش ہوئے اتفاقاً مولانا شاہ عبدالقادر صاحب جو اسی مسجد میں قیام پذیر تھے ان سے ملنے کے لیے مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ تشریف لائے اثنا گفتگو میں اسرار صلات اور حضور قلب کا ذکر آیا حضرت مولانا عبد القادر صاحب نے حضرت مولانا عبدالحائی صاحب کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تصوف و اخلاق کی کتابوں میں جیسے کہ احیاء العلوم وغیرہ ہے قدما نے نہایت تفصیل سے کلام کیا ہے معاذ علم سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا اور بغیر مرشد کامل اس مقصد تک رسائی بہت مشکل ہے بلکہ قریب قریب محال ہے اگر اس مقصد سے تم کو عشق ہے تو اس نوارد جوان کی خدمت میں رہو جو سید احمد کے نام سے مشہور ہے اس عمر کی تحصیل میں تاخیر نہ کرو اور کمر ہمت کس اور اس کی صحبت میں رہو مولانا عبدالحی صاحب نے بغور ان باتوں کو سنا اور اپنے مقصد کے حصول میں عجلت سے کام لیا اور نہایت انکسار اور تجرہ سے اس مقصد عظیم کے حصول کی درخواست کی امام مجاہدین نے نماز کی کیفیت اس طریقہ پر بیان فرمائی جو اس رسالہ میں جس کا نام حقیقت الصلاط ہے مذکور ہے یہ رسالہ سید شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے سید شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بات کو اس پر ختم کر دیا کہ مولانا صاحب یہ مقصد گفتگو سے حاصل نہیں ہو سکتا یہی نماز ہے جو حضرت جبرائیل امین نے پروردگار عالم کے حکم سے خود امام بن کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز نبوت میں پڑھائی تھی آؤ اور کھڑے ہو کر دو رکعت نماز کے تحریمہ کی نیت میری اقتداء میں باندھو مولانا علیہ الرحمت نے حسب الارشاد موصوف کی اقتداء میں اسی جگہ میں دو رکعت نماز کی نیت باندھ لی موصوف اکثر فرماتے تھے کہ جو کچھ میں نے ان دو رکعتوں میں پایا ہے وہ کبھی عمر میں نہیں پایا مولانا موصوف نے نماز سے فراغت کے بعد سید شہید رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لی اپنے گھر تشریف لائے اور فورن مولانا محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جو مولانا ممدوح کے نامور تلامزہ میں سے تھے بلا کر ان دو رکعتوں کا حال اسی طریقہ پر جو رسالہ حقیقت وصلاط میں مذکور ہے منعان بیان فرمایا مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ مولانا کا ہاتھ پکڑ کر سید شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور مولانا موصوف کی طرح مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عباد فراغت نماز اپنا مقصد پا لیا